بخاری کی حدیث ہے، فرمایا خیر و کم کہ تم میں سے سب سے بہتر اور افضل بندہ وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے ایک اور حدیث میں آتا یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ صرف دو آدمی قابل رشک ہیں کہ آپ انوی کریں ان کو ایک وہ جس کو اللہ نے قرآن کی نعمت عطا کی پھر وہ دن اور رات کے اوقات میں اس میں لگا رہتا ہے اور دوسرا وہ خوش نصیب آدمی جس کو اللہ نے مال اور دولت سے نوازا اور وہ دن اور رات کے اوقات میں اس کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن والو قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا مت بنا لو تکیہ کہاں ہوتا ہے پیٹھ کے پیچھے ہوتا ہے نا کمفرٹ کے لیے کہ کوئی مر گیا تو قرآن خانی کر لی کچھ ہوا تو وظیفہ پڑھ لیا کچھ ہوا تو فال نکال لیا یہ ہے دراصل قرآن کو تکیا بنانا قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا نہ بنا لو بلکہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کو پھیلاؤ اور اس کو دلچسپی سے اور مزے لے لے کر پڑھا کرو یہ کب ہوگا جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو دلچسپی ہوگی کیسے ضروری ہے کہ اس اتنی عربی تو آتی ہو کہ آپ بغیر ٹرانسلیشن کے قرآن کو پڑھ لیں تو اس کو مزے لے لے کر پڑھا کرو اس میں تدبر کرو امید رکھو گے تم اس سے فلاح پا جاؤ گے اور اس کا عاجل معاوضہ لینے کی فکر نہ کرو اللہ کی طرف سے اس کا عظیم ثواب اور معاوضہ اپنے وقت پر ملنے والا ہے کل کہہ دیجیے ارع تما انض اللّہ رسقن فجال تم من ہُ حرام ام و اے نبی ان سے کہیے تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا ان سے پوچھو کیا اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو جو لوگ اللہ پر جھوٹا افترا کرتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان سے کیا معاملہ ہوگا اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے مگر اکثر لوگ ایسے ہیں جو شکر ادا نہیں کرتے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس حال میں ہوتے ہیں اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہیں اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو ان سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں نہ چھوٹی نہ بڑی جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو یعنی قرآن کا سنانے والا بھی اللہ کی نظر میں ہے کس نیت سے سنا رہا ہے کس مقصد سے سنا رہا ہے کیا چاہتا ہے اور قرآن کے سننے والے بھی کس نیت سے سن رہے ہیں کس مقصد سے سن رہے ہیں کتنے غور سے سن رہے ہیں کتنی دلچسپی سے سن رہے ہیں صرف کانوں تک ہی محدود ہے یا کانوں سے اتر کر دل کے برتن میں بھی جمع ہو رہا ہے یا نہیں صرف ثواب کی نیت سے سن رہے ہیں صرف ثواب ملے گا صرف برکت کی نیت سے سنتے ہیں صرف برکت ملے گی ہدایت کی نیت سے سنیں گے تو ثواب بھی برکت بھی اور ہدایت بھی تو اپنے لیے اعلیٰ ترین ٹارگیٹ ہم کیوں نہ رکھیں کہ ہم ہدایت کے لیے سنیں گے اللہ آگاہ جاؤ اللہ کے جو دوست ہیں وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی کا رویہ اختیار کیا ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی یہی بڑی کامیابی ہے اولیاء اللہ کا ذکر آ رہا ہے ہم ولی کس کو سمجھتے ہیں ہم ولی اس کو سمجھتے ہیں جو چہرہ دیکھ کر زندگیوں کا حال بتا دے دل کا حال بتا دے وہ جو پانی پر چل سکتا ہو وہ جو مستقبل ہمارے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر دے قرآن تو نہیں کہتا صحابہ تو کوئی یہ کام نہیں کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کام نہیں کرتے تھے نہ وہ پانی پر چلتے تھے اور نہ وہ کوئی ایسی عجیب و غریب کام کیا کرتے تھے لیکن کیا بتائیے ان سے بڑھ کر کوئی اولیاء اللہ تھے کیا صحابہ سے بڑھ کے اولیاء اللہ کوئی ہوں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی ہیں ولی اللہ تو اللہ کس کو ولی اللہ کہتا ہے وہ یہاں پر بتا دیا گیا ولی کا مطلب ہوتا ہے حمایتی دوست مددگار اللہ ولی اللہ منو اللہ ولی ہے مومنوں کا اور انسان اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں اس کے دین کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں یہ ہے اللہ کے ولی اللہ کے دوست اللہ سے محبت کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء اللہ کی پہچان بتائی کہ وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے حدیثی قدثی ہے کہ میرے اولیاء میرے بندوں میں سے وہ لوگ ہیں جو میری یاد کے ساتھ یاد آئیں اور جن کی یاد کے ساتھ میں یاد آؤں آپ کسی کو امیجن کریں اور آپ کو فوراً اللہ کی کوئی بات یاد آ اور جب آپ اللہ کے بارے میں سوچیں آپ کو اس شخص کی شکل دماغ میں آ یہ ہے ولی اللہ یہ ہے اصل ولایت ولایت یہ نہیں ہے کہ دین پیروں تلے ہو ڈاؤن ٹراڈن ہو تو ہم کہیں ہوا کریں خاندان میں احکامات توڑے جاتے ہوں ہم کہیں ہوا کریں کوئی پرواہ نہیں اپنی تحجد اپنے نوافل اپنی تسبیح ہاتھ میں بیٹھے رہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم فلاں اور فلاں جگہ گئے وہاں یوں یوں لڑکیاں ناچ رہی تھیں یہ یہ ہو رہا تھا ہم تو استغفار کی تصویح پڑھتے رہے یہ ولی اللہ نہیں ہو سکتے بیٹھ کیسے سکتے ہیں اس جگہ جہاں اللہ کی ایسی نافرمانی ایسی خواہشی ہو ولی اللہ میں تو بہت غیرت ہوتی ہے اپنے رب کے لیے اس کا تو خون کھولنے لگتا ہے اس کی تو غیرت ابلتی ہے یہ دیکھ کر کہ اللہ کی نافرمانیاں استغفر اللہ تو یہاں دراصل جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ نہیں کہ اب ہم جا کے ولی اللہ کو تلاش کرنے لگ جائیں کہ ہاں ہاں یہ ہے ولی اللہ یہ ہے ولی اللہ یہ نہیں ہے مقصد یہاں ترغیب ہے کہ ہم ولی اللہ بننے کی کوشش کریں ہم اللہ کے دوست بننے کی کوشش کریں اور انہی کے لیے بشرا ہے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں اب خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک اعمال پر تعریف شروع ہو جائے اب صحابہ بہت ڈرے اس بات سے کہ کہیں ہماری تعریف ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہماری نیکی آخرت میں قبول نہ ہو یا دکھاوا کر رہے ہوں تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ ایک شخص ہے وہ نیکیاں کرتا ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی تعریفیں ہوں پھر بھی لوگ تعریف کرتے ہیں تو یہ کیا ہے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تل کا آج لو بشر المومن یہ مومن کے لیے نقد بشارت ہے جنت کی دعا کریں کہ اللہ ربنا مربنا جالمن اللہ میں ان میں شامل کر لے ولازن کا قولم انزت اللّہ جمیا ہو وسمی العلیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں جو لوگ بنا رہے ہیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے آگاہ رہو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو سنتے ہیں لوگوں نے کہہ دیا اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے سبحان اللہ وہ تو بے نیاز ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے تمہارے پاس اس قول کے لیے آخر کیا دلیل ہے کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاں نہیں پا سکتے دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں پھر ہماری طرف ان کو پلٹنا ہے پھر ہم اس کفر کے بدلے جس کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے ان کو نو علیہ السلام کا قصہ سنائیے اس وقت کا قصہ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اے برادران قوم اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھ کو ہرگز گز مہلت نہ دو تم نے میری نصیحت سے منہ مو موڑا تو میں تم سے کسی اجر کا طالاب گار نہ تھا میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے وہ عمر تو انعقون امن المسلمین اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں خود مسلم بن کر رہوں آپ دیکھیں کس قدر اعتماد کے ساتھ وہ ساری قوم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اتنا اعتماد کیسے آتا ہے توکل اللہ سے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس میں یہ توقل ہوتا ہے فقر جینا مما ہو فل فلکی و جالنا فا وغرق فنزوری فقانہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہیں کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا بس دیکھ لو جنہیں متنوع کیا گیا تھا ان کا کیا انجام ہوا فینو علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلا دیا تھا اسے مان کر نہ دیا یعنی جھٹلانے کا حق ادا کر دیا پیغمبروں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا انہوں نے جھٹلانے کا حق ادا کر دیا قدار کا نتبہ علاقلوب المعۃدین اسی طرح حد سے گزر جانے والے لوگوں کے دلوں پر ہم تھپا لگا دیتے ہیں پھر ان کے بعد ہم نے موسا اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جب کہ وہ تمہارے سامنے آ گیا کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے ولا یفلا و جادوگر فلاح نہیں پاتے اس کو آج ہم جنرلی بھی اپنے اوپر رکھ کر دیکھ لیں جادوگر فلاح نہیں پاتے جادو میں ایسا اگر اثر ہوتا تو آج کوئی دنیا میں خوش نہ ہوتا جادو کرنا کوئی ایسا آسان نہیں ہے جیسے کسی کو اسپرنٹ کھلا دینا یہ مت سمجھیں بہت مشکل کام ہے اور اللہ کی اس کو پناہ حاصل اس پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی کالو اج اتنا لت الفتنا اما وجنا آبا انا و تقونا لکو ملکریا فل ارد و انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور زمین میں بڑھائی تم دونوں کی قائم ہو جائے تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں یہ بھی آپ دیکھیے کہ طریقہ رہا کفار کا کہ نبی کی دعوت کو ڈسٹورٹ کر کر کہتے تھے کہ اس دعوت کا مقصد دراصل پرسنل ایمبیشن ہے یہ تو خود وزیرت حاصل کرنا چاہتے ہیں خود بڑے بننا چاہتے ہیں اس لیے دعوت دے رہے ہیں تو دین بتانے والوں کی کردار کشی کا کام کیا جاتا تھا آج بھی کیا جاتا ہے تاکہ ان کو ایک دفعہ لوگوں کی نظروں سے گرا دیا جائے تو دعوت خود بخود دم توڑ دے گی لوگوں کا اعتماد ان پر سے اٹھ جائے گا تو یہ تو اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے اپنے کسی ذاتی فائدے کی وجہ سے ہمیں دین سکھانے یا بتانے آئے ہیں تو ہم کیوں ان کی بات مانیں وقال فرعََ تو نہیں بکلِ ساہر علیم اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو جب جادوگر آگئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینکے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے مفصدوں کے کام کو اللہ سدھرنے نہیں دیتا اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر کے دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو کتنا ہی ناگوار ہو موسی علیہ السلام کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا نوجوانوں کا ذکر ہے اور یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی حق سامنے آتا ہے سب سے پہلی یوتھ ایکسیپٹ کرتا ہے دیکھیے یوت کا اپنا کانفیڈنس ہوتا ہے ان کے کوئی اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوتے ابھی وہ بہت سی مصلحتوں کے اندر گھرے ہوئے نہیں ہوتے تو وہ آگے بڑھ کر قبول کر لیتے ہیں حق کو اور جب وہ حق کو قبول کرتے ہیں پھر وہ ڈٹتے بھی بہت ہیں اس پر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر مکے میں جو لوگ شروع شروع میں ایمان لائے علی اب ابھی طالب جعفر طیار زبیر طلحہ یہ سب ایسے لوگ تھے جن کی عمر بیس سال سے کم تھی رضی اللہ عنہم فرعون کے ڈر سے چند نوجوانوں کے سوا اور کوئی ایمان نہ لایا اور خود اپنے قوم کے سربراہ لوگوں کے ڈر سے انہیں خوف تھا کہ فرون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکھتے نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگوں اگر واقعی تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو فقالو تو انہوں نے کہا کل نہ ہم نے اللہ پر تو ہمارے رب لاتا فتنا تل قوم غالمین و نج ناب رحمتِ کا من القومل کا فرین ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنا نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے دے بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا ایسا نہ ہو کہ ہمیں مظلوم سمجھ کے اور ہمیں کمزور سمجھ کے وہ ہم پر ظلم ڈھائیں اور دوسرے یہ بھی کہ اپنے طرز عمل سے اپنے کردار کی پستی سے کہیں ہم کافروں کے لیے فتنہ نہ بن جائیں کہ یہ سوچیں کہ جس دعوت پر عمل کرنے والے اتنے گھٹیا ہیں وہ دعوت خود کتنی گھٹیا ہوگی آج ہم دیکھیں اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ خود مسلمان ہیں خود مسلمانوں کی اپنی بد عملی بد اخلاقی اپنے دین پر معذرت خواہانہ امبیرسڈ رویہ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ یہ شرمندگی معاہدوں کو پورا نہ کرنا یہ چیزیں جب لوگوں کو نظر آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کیا ہے انہوں نے قرآن تو نہیں پڑھا وہ تو مسلمانوں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اچھا جو کچھ یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ اسلام ہی ہوگا برٹ رسل نے کہا تھا قرآن کے بارے میں کہ بیسٹ بک وت دا ہمارے ایک جاننے والے ہیں امریکہ میں وہ کچھ دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں کچھ نان مسلمس آئے اور ان سے قرآن لے کر گئے اس کے بعد واپس آئے کچھ دن کے بعد کہنے لگے کہ ہم کو یہ قرآن نہیں چاہیے ہمیں وہ قرآن چاہیے اس پہ آپ لوگ عمل کر رہے ہیں اس قدر تضاد نظر آیا اس کو قرآن کی تعلیمات میں اور مسلمانوں کے عمل میں تو جب تک ہمارا عمل قرآن جیسا نہیں ہوگا تو ہم بھی فتنا ہی بنے رہیں گے ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ کفار بچ جائیں اور کہہ دیں کہ اللہ انہوں نے ہمیں دین پہنچایا ہی نہیں تھا وحینہ علامو سَََ عقیحی انتب و علی قومی کما بے مصرا بوتن و جلوتا قم قبلتاً و قیم الصلاءط و بشر المَنین اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو مص علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے ربنا لیگ ان لکھ اے رب کیا یہ تو نے اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں رب بنت مص اللہ اموالم بشت اللہ قلوب ہم فلاں العلیم اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ یہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں یہ دیکھیں دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ فرعن کے پاس زینت ہے اور مال ہے اور وہ اللہ کا نافرمان بھی ہے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ عزت اور دولت اور اقتدار کا جمع ہونا یہ دنیا والوں کے لیے بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے اگر یہ سب چیزیں ایمان والوں کے پاس ہوں تو وہ ان کو استعمال کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کریں آج بھی ہم دیکھتے ہیں کفار کے پاس ہر طرح کی زینت ہے ایسی پیاری ان کی شکلیں کسی کی نیلی آنکھیں کسی کے گولڈن بال کسی کی گرین آنکھیں ان کے ہاں ملک میں جا کے دیکھیں قدرتی نظارے قدرتی خوبصورتی بھی اتنی ہے ظاہری خوبصورتی بھی ہے ان کے پاس دنیاوی علم بھی ہے اچھی شخصیت بھی ہے سب کچھ ہے تو ظاہر ہے پھر کفر بڑا اٹریکٹو بن گیا ہے اب مسلمانوں کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں مسلمانوں میں سے کسی کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے اچھی شخصیت دی ہے وہ معاشرے میں مقام دیا ہے دنیاوی علم دیا ہے تو بتائیے کیا کرنا چاہیے اس کو اسلام کو بھی تو ضرورت ہے خوبصورتی کی اسلام کو بھی تو ضرورت ہے زینت کی اسلام کی خاطر جب انسان اپنی نعمتوں کو استعمال کرے تو پھر لوگ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اس لیے کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ دعوت کیسی ہے وہ یہ دیکھتے کون پیش کر رہا ہے اور اگر کسی پیسے والے کی طرف سے علم والے کی طرف سے خوبصورت انسان کی طرف سے بات آتی ہے لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں تو اس کا ایک میدان یہ بھی تو ہے کہ اللہ کے دین کی طرف مائل ہوتے ہیں لوگ پھر اس چیزوں سے آخر کفر کی طرف بھی تو مائل ہوتے ہیں قالا قد عجیبت دعوتوں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی یعنی فرعون کو مٹا دیا جائے گا اس کا مال اس کی زینت واپس لے لی جائے گی فسطی ولا تبیانی سبیلادین الا یا ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز نہ پیروی کرنا جو علم نہیں رکھتے اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور ذاتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے حتہ کہ جب فرعن ڈوبنے لگا تو بولا آمنتو لا الہ تو انہ الا الادی آمنت بیہی بنو اسر و ان من المسلم کہ میں ایمان لے آیا کہ بے شک کوئی معبود نہیں مگر صرف وہی جس پر کہ بنو اسرائیل ایمان لائے اور میں اب فرما بردار ہوں جواب ملا آل آنا و قد اصئی تقبل و کن تمن المفدین جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانیاں کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا تو مغفرت کا قاعدہ کیا ہے کہ موت کے وقت سے پہلے پہلے انسان کر لے اس سے پہلے کہ موت کے فرشتے نظر آئیں چونکہ موت کو دیکھنے کے بعد عالم غیب نظر آنے کے بعد اس نے توبہ کی تھی اب توبہ فران کی قبول نہ ہوئی فل یومنجی کا بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشانے عبرت بنے اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں چودہ سو سال پہلے آپ دیکھیے قرآن نے یہ بات بتا دی تھی نائنٹین ہنڈریڈ سیون میں سر ایلیٹ سمیت تھے انہوں نے فرون کی ممی کو کھولا یہ ایٹین نائنٹی ایٹ میں اس کی لاش ڈسکور ہو گئی تھی اس کے بعد نائنٹین سیونٹی فائیو مورس بکائی ایک فرینچ سرجن ہے ان کو اجازت ملی انہوں نے اینڈوسکوپی کی اور ریڈیوگرافی سٹڈی کی جس سے کہ پتا چلا کہ یہ فرآن ڈوب کر مرا تھا یا وائلنٹ شخص کی وجہ سے یہ مرا تھا تو اللہ نے فرما دیا تھا کہ ہم تیری لاش کو بچا لیں گے عبرت کا سامان اس کو بنائیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت ہی برتتے ہیں حقیقت ہے کتنے لوگ ہیں بتائیے جو کہ ممیز کو دیکھ کر یا پیرامڈس کو دیکھ کر عبرت پکڑتے ہیں ممیز کو دیکھ کر تو امپریس ہوتے ہیں فرعون کی دولت سے متاثر ہوتے ہیں کہ واہ کیا پیسہ تھا کیا اقتدار اس کے پاس تھا کسی تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ وہ کتنا باغی تھا اور کیسا سخت اس پر اللہ کا عذاب آیا لوگ یہی دیکھتے ہیں دنیا میں کیا بنا کر چھوڑ گیا اللہ میں یہ بتاتا ہے کہ دیکھو کتنا بدقسمت اتنا کچھ ہونے کے بعد کیسے خالی ہاتھ دنیا سے چلا گیا تو مسلمان تو تاریخ کو عبرت کی نظر سے دیکھتا ہے مروب نہیں ہوتا و لقت باونا بنی اسرائیل مبو صدق و رضق ہوں میں یہ بات ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا اور نہایت عمدہ وسائل زندگی انہیں عطا کیے پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب علم ان کے پاس آ چکا تھا یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس سے وہ اختلاف کرتے رہے اب اگر آپ اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک میں ہوں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھئے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں فی الواقع آپ کے پاس حق ہی آیا ہے آپ کے رب کی طرف سے فلاں نن من الممترین لہذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہرگز نہ شک میں پڑھتے دراصل ہمیں سنایا جا رہا ہے کوتا یہ ہے کہ جب دین پر پیسے اور عہدے اور عقل رکھنے والوں کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں تو انسان شک میں پڑھنے لگتا ہے کہ آفٹر آل بھائی اتنے ایجوکیٹڈ ہیں تو غلط تو نہیں کہہ رہے تو فرمایا فلاں تکون ننمن ممترین ہلکے شک میں نہ پڑھیں اور نہ ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا تھا اگر تیرے رب کی مرضی یہ ہوتی تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں کوئی نفس اللہ کے عزن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتی اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تمبیحیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں ان سے کہو اچھا انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں ہمارا یہی طریقہ ہے ہم پر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کو بچا لیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ میں صرف اس اللہ کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے مجھے حکم دیا گیا ہے میں ایمان لانے والوں میں ہوں اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز ہرگز مشرقوں میں سے نہ ہو اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا وہ یم سسک اللہ بر فلاں کاشف اللہ وَ یورت کب خیر فلاں رود دل فطل ہی یوسیب و بہی میشا امن عبادی وحو اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے قل کہہ دیجئے یا الناس قد سدم الحق رب ربکم فمن ف فانما یا تدیل ہی خیرا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست بھی اسی کے لیے مفید ہے اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے اور میں تمہارے اوپر حوالدار نہیں ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیے جو آپ کی طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے اور صبر کیجئے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے ولاخر داوانہ ان الحمد للہ رب العالمین دعا کر لیجئے